اصل آیا مبارکہ کا جس پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر ایک ہے یا رسول ہی اب آگے چلیے اس آیت کا بقیہ حصہ و تق اللہ اور اللہ کا تقوا اختیار کرو دیکھیے یہ جو تقوا ہے یہ یہاں پر صرف اللہ کے لیے آیا رسول کے لیے نہیں آیا یہ غور طلب باتیں ہیں ایک ایک حرف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 ایک وحدت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ دونوں مل کر ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کرتے ہیں اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی لازم دونوں لازم جس کا کہ یہاں پر آگے اللہ تو قد یدی اللہ میں رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اسی طرح محبت اللہ کی محبت رسول کی بریک اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت انکانا باؤ کم واؤ کم و اخوان عشیرتمانا و تجارتہا و مساکل احم و رسول ہی و جہادی فتر اللہ, اللہ و اللہ اللہ یہ دل کابل فاصب معلوم ہوا کہ اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت محبت میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت بعد اور اعتبار سے کتاب اور رسول ایک وحدت بنتے ہیں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 عبادت صرف اللہ وہی ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق یہ لفظ جو ہے رسول کے ساتھ کہیں نہیں آئے گا سورحال عمران میں تو آیا ہے مبارکہ ہے بہت کہ کسی نبی اور رسول کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب دے اور رسالت سے سرفراز کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عبادت لی کہ میرے بندے بن جاؤ میری عبادت اختیار کرو ولیکن قونو ربانی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 جو مطلوبہ نتائج ہیں ان سے پیدا نہیں ہو سکتے وقت اللہ وت اللہ وت اللہ کا تقوا اختیار کرو جب تک یہ روح باطنی نہیں معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوگی محض احکام پر عمل پیرا ہونے سے محض قانون کی تنفیص سے وہ تمام مطلوبہ نتائج کے جو آپ کو پسند ہے حاصل نہیں گے اور اسی سے ایک اور منطقی نتیجہ میں من نکال رہا ہوں اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد بھی یہ سمجھ لیجیے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 فرمایا یا یوحلزین آ منو لا ترفڑ کم فو کا سوتن نبی ولا تجہر لہو بل قو نے ک جہر باؤز کم لے باؤزنت مال کم بان تم لا تشر اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اپنی نبی کی آواز کے اوپر فوق کا سوتن مت بلند کرو اسوات اپنی آوازوں کو فوق ہوتے نبی نبی کی آواز سے اوپر ولا تجہرہ بالکل اور نہ ہی بلند آوازی کے ساتھ بات کرو ان سے کا جہر باز کمبل جیسے کہ بلند آوازی سے تم گفتگو کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہبتا مالوں کو مبادہ تمہارے تمام اعمال ہفت ہو جائیں یہ ان جو ہے یہاں پر مخافتن ان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 کس درجے وعید ہے انتحبت اعمال ہو تمہارے تمام اعمال کے حب ہو جانے کا اندیشہ ہے وجہ کیا ہے دیکھیے وہی مثال ذہن میں لائیے جو سورہ معدہ میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے ایک انسان کو بھی ناحب قتل کر دیا فقان نما قتل ناسا جمیاح گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اسی طرح یہ سوئے ادب جو ہے نبی کی شان میں نبی کی جناب میں یہ مسلمانوں کی حیات ملنی کی بنیاد کو ڈھا دیتی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 حضرت عائشہ حضرت حفصہ بیویاں ہیں حضور شوہر ہیں بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے لیکن یہ کہ اے عائشہ اور اے حفصا خبردار یہ اللہ کے رسول ہیں تمہارا شوہر ہونا اب بھیجیے گا لیکن یہ کہ یہ تمہارے شوہر ہیں لیکن ان کی جس حیثیت کو ہمیشہ ملوز رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول والم النفی کم رسول اللہ جان لو تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہیں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 یہ تلوار سے دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے جہاں کھڑے ہو ادب گاہست در زیر زمین نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و باعدے دی جا اب یہ جو ہے لا تر فروس واتم فوقسوتن نبی ولا تجہر لہو بالقول باز کم وانتم لا تشرون سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے کس طور سے یہ متعلق ہوگا تعویلیں خاص کے اعتبار سے اس پس منظر میں اس وقت صحابہ کرام کے طرز عمل کے اعتبار سے تو بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے مہدب بیٹھے رہے اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایسے بیٹھتے تھے حضور کے سامنے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان کے سروں پر, پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سی گندن میں بھی جنبش ہو گئی تو اندیشا کہ پرندہ اڑ جائے گا اس طریقے سے مہدب ہوتے تھے اتنا حضور کا ادب ملحود رکھتے تھے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 بلا تجہر لہو بالکال ایک تجہر بازل باز بتا امال کمال تم لاترون اور بظاہر تو بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن معلوم ہو رہا ہے معاملہ کہ کیسے ہے کہ سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے ذرا سا سو ادب ذرا سی تعظیم کی کمی ہو گئی ذرا سی بے ادبی کا معاملہ ہو گیا کوئی معاشیت نہیں کوئی حکم جو ہے اس کے خلاف ورزی نہیں کی گئی بہت آؤٹ آف پروپورشن ہے بظاہر لیکن میں مثال دے چکا ہوں ایک انسان کو بھی ناحک قتل کر دینا فکا ان نما قتل اس لیے کہ تمدن انسانی کی بنیاد یہی ہے اگر اس کی جڑ کٹ گئی تو تمدن کی جڑ کٹ گئی اسی طرح اس مسلمانوں کی حیات ملی کا اصول ہے یہ ستون ہے اس ستون کو نقصان پہنچا تو پوری حیات ملی جو اس کو ذوق پہنچے گا اس اعتبار سے اس کا مقام یہ ہے کہ ان تہ متا مالک مان تم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 تیسری ہی آیت پر ہم ہیں اور دوسری مرتبہ تقوا کا لفظ آ گیا ہے یہاں ترغیب کا پہرایا ہے آگے پھیلے امر بھی تو مرتبہ آئے گا ود تک اللہ اللہ کا تقوا اختیار کروں لیکن پہلی آیت میں وط تک اللہ ان اللہ سمی علی یہاں ان الزینسوات ان رسول اللہ الاک الزین اللہ قلو بہم لقو لہم مغفرت واجر العظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا ثواب ہے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 بجائے اس کے کہ منتظر رہے کہ حضور برامد ہوں اپنی حجرے سے عام ملاقات کے لیے تشریف لائیں اب وہ کھڑے ہو کر آوازیں دینے شروع کرتے تھے ان ن لذی نہ یوناد نہ بے شک وہ لوگ کے جو پکارتے ہیں آپ کو ہجروں کے پیچھے سے وراء کا لفظ جو ہے وہ سامنے اور پیچھے دونوں کے لیے آتا ہے یعنی پار سے ظاہر بات ہے کہ حجرا ہے حضور کا حضرت عائشہ کا اجرا ہے حضرت حفصہ کا ہے حضور وہاں ہے تشریف فرما ہے کیلولہ فرمار جو بھی آپ کا معمول ہے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 تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا حق ہے کہ وہ شخص جو ہے اس سے ملاقات کرے وہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے معاملات اجازت دیں گے ملاقات کرے گا اگر کہا جائے ارجعو ہوں اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ تو, تو یہ تو عام مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے یہ عام مسلمانوں کے مجلسی آداب ہیں یہاں معاملہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ولہم صبر و حق تا تخرجام اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے ان کی طرف تشریف لاتے